بدل الزی نظلم سو ظالموں نے بدل دیا پولن اس بات کو, اس اس چیز کو غیر اللذی جو انہیں بتلایا گیا تھا لہم جو انہیں بتایا گیا تھا انہوں نے بدل دیا اسے ایک اور قول سے مفسرین نے اس پہ لکھا ہے کہ جس چیز کو انہوں نے بدل ڈالا تھا وہ جو الفاظ انہیں تلقین کیے گئے تھے اس کی بجائے مزاق کے الفاظ بولنے لگے حسی مذاق ان چیزوں پہ آ گئے اور سب روایات کا خلاصہ یہی ہے کہ بجائے توبہ کرنے کے پکڑ کے داخل ہوئے شہر میں غرور سے اور اس کے ساتھ ساتھ ایسے جملے تھے جن جملوں سے خدا کی نافرمانی کا ثبوت ملتا تھا اسی لیے بعض رات نے کہا کہ حتت ان کی بجائے انہوں نے ہندت ان کہنا شروع کیا کہ گندم چاہیے اللہ نے کہا معافی مانگو انہوں نے اسے بدل کے اس طرح کر لیا یہ تبدیلی جو ہے الفاظ کی کرنی چاہیے نہیں کرنی چاہیے یہ بحث آگے چل کے آ رہی ہے انشاءاللہ اللہ آج ہی آ جائے گی اللہ تعالیٰ غلام قول غیر الزیح کی کرنے والوں نے جو کچھ انہیں کہا گیا تھا اس کے خلاف ایک اور چیز پیدا کر دی اسے بدل ڈالا فنزلہ سو ہم نے نازل کیا الزینہ ان لوگوں پر ظلم جنہوں نے ظلم کیا تھا رجزما اوپر سے ایک بلا نازل کی رجزن ایک عذاب نازل کیا یہ رجزن جو ہے نا تنوین اس میں اس میں یہاں پہ نکرہ کا مطلب یہ نہیں کہ ایک کوئی عذاب بلکہ شدید عذاب نازل کیا اللہ کی بات کو انہوں نے بدلا اور خدا کی بات کا مذاق اڑایا اور ارشادہ باتانو یف سکون اس سبب کے کہ نافرمانی کرتے رہے تھے عذاب خدا کا کیا آیا بعض حضرات کا خیال یہ ہے کہ وہ عذاب جو تھا وہ تعاون آ تھا ان پہ اور خدا کی طرف سے ان کی پکڑ ہو گئی اللہ زین یہ جو تکرار آ رہی ہے نا اس آیت میں بار بار آپ دیکھیے فبد اللہ ظلم پھر ارشاد فرمایا کہ اللہ اللہ یہ دونوں جگہ جو ارشاد فرمایا یہ اشارہ ہے اس بات کی طرف کہ یہ لوگ جو تھے وہ واقعی ظلم کر رہے تھے ان ظالموں کے ظلم کو نمایاں کرنے کے لیے اللہ تعالی نے یہ بات ارشاد فرمائی اور آخر پر فرما دیا کہ بیما قانو یکسکون یعنی مسلسل جو نافرمانی فرمانی تھی اس سبب سے یہ با جو ہے سبب اس وجہ سے ریزن یہ تھی یہ اس کو واضح کرتا ہے اور کرتبی رحمت اللہ علیہ نے ایک اچھی بات یہاں لکھی ہے وہ کہتے ہیں کہ دیکھو الفاظ جو اللہ تعالی نے کہے تھے اسے بدلنے پر اللہ نے کہا انہوں نے ظلم کیا تو جو لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا لایا ہوا دین بدلنے کی پوری کوشش کرتے ہیں عملا وہ کتنے بڑے ظالم ہوں گے کرتبی نے اس سے یہ نتیجہ نکالا ہے اسے کہتے ہیں تفسیر اسے کہتے ہیں استمبا یعنی کسی چیز کا اخذ کرنا اور ویسے, ویسے آدمی کتنی مرتبہ بھی پڑھ جائے یہ بات ذہن میں نہیں آتی لیکن لوگوں کو اللہ نے گہرا شعور سمجھ دی تھی نا چھوٹی چھوٹی بات سے کیسے نتائج پیدا کرتے تھے کہ دیکھو ایک لفظ تھا کہنے کو یا ایک جملے تھے کچھ اور جملوں کو انہوں نے بدلا اور اللہ نے دو مرتبہ فرمایا کہ ان ظالموں نے وہ بات کہی اور پھر فرمایا کہ ہمارے مسلسل نافرمان فرمان تھے تو جو لوگ شریعت میں نئی چیزوں کو اپنے پاس سے پیدا کرتے ہیں شریعت کو تبدیل کرتے ہیں تحریف کرتے ہیں تو جو مسلسل ایسے کرتے ہیں وہ, وہ ان کی عملی تحریف نے کہاں پہنچائی یہ کیا چیز تھی سزا کون سی پہلی سزا تھی اچھا اور کتنے انعام گزر چکے سات